انفالق للانفال للہ والرسول فتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین ترجمہ کنزل ایمان اے محبوب تم سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تم فرماؤ غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں تو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس میں میل یعنی سلخ و صفائی رکھو اور اللہ اور رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو اس سورہ مبارکہ کا نام انفال ہے جو کہ نفل کی جمع ہے اس کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے اور اس آیت کریمہ میں بھی یس النا کا انل انفال تم سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں فرمایا گیا دراصل ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کے موقع پر جو مال مسلمانوں کو ملا کرتا تھا مال غنیمت کے طور پر اس کا حکم بیان فرمایا حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالی عنہ انہورشاد فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ختم ہوا اور مسلمانوں کو کثیر مال ہاتھ آیا تو اب اس کی تقسیم کے معاملے میں آپس میں لوگوں کا اختلاف ہو گیا اور وہ اختلاف بڑھا یہاں تک کہ بد مزگی کی نوبت آ پہنچی جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ آپ سے غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجیے غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت میں ہیں یعنی اب اس کا حکم جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براہ راست آپ لوگوں کو بیان فرمائیں گے تو پھر آگے کی آیات کے اندر بھی اس حوالے سے مزید تفصیل کو بیان کیا گیا ہے تو یہ اس چونکہ آیت اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آگے بھی متعدد مقامات پر اس طرح کا بیان ہے تو اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ انفال رکھا گیا یعنی وہ سورت کے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کے موقع پر ہاتھ آنے والے مال غنیمت کے احتامات کو بیان فرمایا پھر کچھ آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاد اور اللہ کی طرف سے کی جانے والی مدد کے بارے میں ارشاد فرمایا اور آیت نمبر سترہ میں اللہ تبارک و تعالی مومن سے ارشاد فرماتا ہے فلم تک روم رما ترجمہ کمزول ایمان تو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی یہ آئے کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت اور اللہ تبارک و تعالی کا سرکار پر خصوصی کرم کو بھی بیان کرتی ہے جو شروع میں بیان کیا گیا کہ اے لوگوں تم نے کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے کفار کو قتل کیا اس کی تفسیر کے بارے میں علماء کرام نرشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ آیت مبارکہ غزب بدر سے واپسی پر جب مسلمان آپس میں ملے ملاقات ہوئی تو آپس میں یوں کہتے تھے کہ میں نے فلاں کافر کو قتل کیا میں نے فلاں کافر کو قتل کیا میں نے اس پر اس طرح سے وار کیا میں نے اس کو یوں جو ہے وہ گرفتار کر لیا کیونکہ غزوہ بدر کے موقع پر ستر کفار قتل ہوئے اور تقریباً اتنے ہی گرفتار بھی ہوئے تھے تو جب آپس میں مسلمان اس طرح کی بات کرنے لگے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اے لوگ تم اپنی بہادری پر مت اتراؤ اور یہ مت سمجھو کہ تم نے قتل کیا اگرچہ بظاہر تم ہی نے قتل کیا لیکن حقیقت میں یہ ان کا قتل ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہیں دی جانے والی طاقت کے بدولت تھا تو اپنے اس فیل کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب کرو اور اس کے اندر ہمارے لیے سیکھنے کا مدنی پھول بھی ہے کہ جب بھی بندے سے کوئی اچھا کام سرزد ہو کوئی اچھا فیل وہ سرانجام دے کوئی اچھا کام کرے تو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف کرنی چاہیے کہ یہ کام اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے اس کی جو ہے وہ توفیق سے میں نے کیا اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں میری کوئی اس کے اندر بڑائی نہیں تو یہ مسلمانوں کو اس وقت ارشاد فرمایا گیا اور اس کے بعد رما روم رمایتا ولا کن رما پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور عظمت اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی اور ایک بات کی وضاحت بھی بیان کی گئی کہ غزبۂ بدر کے موقع پر صاحبہ کرام فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ اے علی کچھ مٹی لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے مٹھی بھر مٹھی سرکار کے بارگاہ میں پیش کی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ مٹھی کفار کی طرف پھینکی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے وہ مٹی جو کہ ایک مٹھی بھرتی تمام کافروں کے منہ پر پڑی بعضوں نے کہا ان کے منہ میں بھی, بھی یہاں تک کہ نتھنوں میں بھی وہ مٹی کے کنکر اور زراعت جو ہے وہ پہنچے اور یوں اللہ سبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کی ابتدا ہو گئی اور فتح و نصرت کی یہی سے مسلمانوں کو جو ہے وہ خوشخبری اور نوید ملنا شروع ہو گئی اب یہاں پر علماء کرام نے مفسرین کرام نے ایک بہت ہی پیارا محبت بھرا نکتہ بیان فرمایا بظاہر پھینکی تو مٹی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی اس فیل کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے اور ارشاد فرمایا کہ اے محبوب وہ جو مٹی پھینکی وہ تم نے نہ پھینکی بلکہ وہ ہم نے پھینکی تو یہاں پر مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ اگرچہ بظاہر پھینکنا سرکار کا تھا لیکن حقیقتاً اس میں جو قدرت تھی اور جو طاقت تھی اور اس کے اندر جو تاثیر خاص تھی کہ ایک مٹھی اگر کوئی شخص ویسے ہی پھینکے تو سینکڑوں کے لشکر میں اس کا پھیل جانا اور پھر ہر, ہر شخص ہر کافر کے منہ پر اس کا اثر ہونا یہ بظاہر ممکن نہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملا اور وہ توفیق خاص کار فرما تھی کہ جو اس آیت کے اندر بھی ہمیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اے محبوب پھینکنا تمہارا تھا مگر حقیقت میں جو مدد کرنا تھا وہ ہماری طرف سے تھا پھینکنا تمہارا تھا لیکن حکم ہمارا تھا پھینکنا تمہارا تھا لیکن اس کا ہر کافر کے منہ تک پہنچانا اور اس پر اثر کا ظاہر ہونا یہ ہماری طرف سے تھا اور مقامات پر بھی اس طرح کے مضامین ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آکا مدین والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ کی بارگاہ میں اس قرب خاص کو بیان فرمایا ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عاشق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا تو اس آیت کریمہ کے اندر ایک تو ہمیں یہ درس ملا کہ اپنے اچھے افعال کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف کرنی چاہیے کیونکہ حقیقت ہر کام کی توفیق دینے والی ذات رب کائنات کی ہے کچھ آیات کریمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو کہ یہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو ظاہر کرتی ہے آیت ترجمہ کمزل ایمان اور اللہ وجل کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو ہوا ہوں یستاؤ فرون ترجمہ کنز ایمان اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں اس آیت کریمہ کا پس منظر علماء کرام نے مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ کفار مکہ نے اللہ اور اس کے رسول از وضل و, و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی فرمانی میں کوئی کثر باقی نہ رکھی تھی اور کوئی بھی ایسا کام نہ چھوڑا تھا کہ جس کی وجہ سے ان پر عذاب نہ آتا لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت شان اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت کو بیان فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگرچہ یہ کفار مکہ اگرچہ یہ مشرقین میری بھی نافرمانی کرتے ہیں تمہاری نافرمانی کرتے ہیں لیکن چونکہ تم ان کے اندر ہو تو اس لیے میں ان پر عام عذاب نہیں دوں گا سبحان اللہ قربان جائیے رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کے علماء کرم فرماتے ہیں کہ چونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا رحمت اور سراپا شفقت بن کے دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جب تک میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں اور میں ان کو عذاب دوں پھر اس کے بعد جو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو اے محبوب آپ کی برکت سے ان کفار پر ابھی عذاب نہیں فرما رہا دوسرا یہ بھی بیان کیا کہ جب تک ان میں کچھ مسلمان موجود ہیں مومنین موجود ہیں جو کہ اپنے رب ازل کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے استغفار کی برکت سے بھی ان پر عمومی عذاب نہیں فرمائے گا یہاں پر علماء کرام اور مفسرین کرام نے یہ مدنف پھول بیان کیا ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں استغفار کرنا کس قدر مقبول عمل ہے اور اس کی برکت کس قدر ہے کہ جہاں پر اگرچہ کچھ ہی سے ہی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے اس کے نیک بندے موجود ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک بندوں کی برکت سے دیگر گناہ پر بھی کرم فرماتا ہے انہیں عذاب نہیں فرماتا تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ علماء کرام اولیاء کرام انبیاء کرام ان کے قرب کی برکتیں ہوا کرتی ہیں یہ دنیا سے چلے بھی جائیں جب بھی جس کتاب زمین کے اندر ان کا مزار ہو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں بھی مسلمانوں کو عطا فرماتا ہے اسی لیے الحمد للہ کرام سے ہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت کی برکت کا ملازہ فرمائیے کہ ان نیک بندوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے کفار پر بھی عذاب نہیں فرما رہا تو اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور عبادت گزار بندے کی صحبت اختیار کرے اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرے اس کے ساتھ وقت گزارا کرے تو اس نیک بندے کی صحبت کی برکت اللہ تبارک و تعالی مسلمان کو کس قدر زیادہ عطا فرمائے گا تو ہمیں بھی چاہیے کہ اچھا ماحول اختیار کیا کریں دعوت اسلامی کے مدر ماحول میں آشقان رسول کی صحبت ملتی ہے مدن قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو نیک لوگوں کی صحبت ملتی ہے اللہ تبارک و تعالی ان نیک لوگوں کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل اللہ ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے گا آج کل آفات کا بلیات کا مصائب کا آلام کا کون رونا نہیں روتا ہر شخص مصیبت کا بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے تو ایک مدن پل یہ بھی ملا کہ نیک لوگوں کی صحبت سے اللہ تبارک وطالعہ مصائب و عالم کو دور فرماتا ہے تو جہاں نیک لوگوں کی اخروی برکتیں ہیں وہیں پر نیک لوگوں کی برکتیں دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد دسویں پارے میں سورج توبہ کی ابتدا ہوتی ہے اس سورہ مبارکہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے جب بھی تلاوت کی ہوگی تو ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ شریف لکھی ہوئی دیکھی ہوگی اور آپ تلاوت بھی کرتے ہیں لیکن اس سورہ مبارکہ کی ابتداء میں بسم اللہ شریف پڑھنا منع ہے اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ جبریل امین جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اس سورہ مبارکہ کی آیات لے کر حاضر ہوئے تو اس وقت بسم اللہ شریف ساتھ میں نہیں تھی اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس کو یوں نازل فرمایا اس کے ابتدا میں تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف نہیں پڑی جاتی البتہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب اس سورج مبارکہ سے ہی تلاوت کی ابتدا کی جائے تو اس وقت بسم اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں البتہ یہ سورہ مبارکہ کی ابتدا میں جب کہ آپ تلاوت کر رہے ہوں تو بسم اللہ شریف لکھی ہوئی بھی نہیں ہوتی اور تلاوت بھی نہیں کی جاتی اس سورہ مبارکہ کا نام سورج توبہ رکھنے کی وجہ علماء کرام یہ بیان فرمائی ہے کہ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک پیارے صحابی اور ان کے دو ساتھیوں کی عظیم الشان توبہ کا تذکرہ ہے اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ توبہ رکھا گیا اتصدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے براءت من اللہ و رسولہ الى الذین آہتم من المشرکین ترجمہ کمزل ایمان بیزاری کا حکم سناتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان مشرقین سے معاہدہ ختم کرنے کا ارشاد فرمایا کہ جن کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے امن کا اور دیگر نکات پر معاہدہ فرمایا تھا اور مدینہ شریف کے آس پاس کے جو کفار اور مشرقین تھے ان کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ تھا کہ وہ آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے مسلمانوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ نہیں ہوگی اگر مسلمانوں کی یا ان کی کسی کے ساتھ جنگ ہوئی تو وہ مخالف کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے مال اسباب کی حفاظت کریں گے ایک دوسرے کی کسی کو تنگ نہیں کریں گے بچوں پر یا عورتوں پر ظلم نہیں ڈھائیں گے تو اس طرح کے نکات پر معاہدہ ہوا تھا لیکن جب غزوہ تبوک پر یار آپ کا مدین والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابۂ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے تو پیچھے سے ان مشرقین نے معاہدے کی خلاف ورزی کی لوٹ مار کرنے کی کوشش کی اگرچہ وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے لیکن انہوں نے کوشش کی اور افواہیں پھیلائیں طرح طرح کی افواہیں پھیلائیں کہ فلاں صحابی شہید ہو گئے فلاں صحابی شہید ہو گئے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مدینے میں ایک تفری پھیلے اور مسلمانوں کے گھروں میں ایک غم اور افرا تفریح کی کیفیت پیدا ہو تو جب ان کی طرف سے معاہدہ شکنی کا اظہار کیا گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس, آی... اس سورہ مبارکہ کی آیات پڑھنے اور کفار مکہ کو ایک پیغام دینے کے لیے حج کے موقع پر روانہ فرمایا سدی کے اللہ تعالیٰ انہوں پہلے تشریف لے جا چکے تھے حضرت علی رد اللہ تعالیٰ انہوں نے اس موقع پر ایک مقام پر جمع ہو کر پہلے مخاطب کیا سب کو کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہوں جب انہوں نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے سورہ توبہ کی کئی آیات کی تلاوت فرمائی اور اس کے بعد پھر چار باتوں کا اعلان فرمایا نمبر ایک کہ آئندہ سال سے کوئی بھی مشرق کابت اللہ شریف کے قریب نہیں آئے گا دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ کوئی بھی شخص آئندہ سے برہنا ہو کر کعبے کا طواف نہیں کرے گا تیسرا اعلان یہ کیا کہ جنت میں فقط مومنین ہی داخل ہوں گے کافروں کے لیے جنت میں کوئی خصہ نہیں اور چوتھی بات یہ بیان فرمائی کہ جن کے ساتھ معاہدے میں میعاد متعین تھی تو وہ تو ان کے ساتھ متعین رہے گی لیکن جن کے ساتھ میاد متعین نہیں تھی تو ان کے لیے میاد جو ہے وہ چار ماہ کے لیے ہے اور ان چار ماہ کے اندر کفار کو کہا گیا کہ خوب غور و فکر کر لیں اسلام لانے کے بارے میں غور کر لیں اور اگر انہوں نے ان چار ماہ کے دوران کوئی مثبت جواب نہ دیا تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ دوسرا معاملہ کیا جائے گا جس کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات کے اندر فرمایا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا فسيحوا في الارض اربعه اشهر وعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزل الكافرين ترجمہ کنز الایمان تو چار مہینے زمین پر چلو پھرو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے تو یہ چار ماہ کی کافروں کو مہلت دی گئی کہ وہ گھوم پھر لیں چار ماہ کے دوران ان سے تاروض نہیں کیا جائے گا البتہ چار ماہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے گا چند آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مساجد کے حوالے سے ایک بیان فرمایا ہے آیات کے اندر اس کا حکم فرمایا ہے اس کا پس منظر میں آپ کو ارض کرتا چلوں کہ جب غزوہ بدر کے بعد مشرقین میں سے ستر کے قریب قیدی بن کر مسلمانوں کے پاس آئے تو ان میں سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے حضرت عباس بھی تھے حضرت علی اور بلّہ تعالی عنہ اور دیگر صاحب کرام نے ان لوگوں کو آڑ دلائی اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی دشمنی پر آنے پر اور مقابل آنے پر سخت سست کہا اس پر ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو ہماری برائیاں تو نظر آتی ہیں لیکن ہماری اچھائیاں بھی تو ہیں وہ اچھائیاں کیا ہیں کہ ہم حجاج کرام جو حج کرنے کے لیے آتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں ان کو پانی پلاتے ہیں کعبے کی تعمیر میں ہم حصہ لیتے ہیں اور حرم کی جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں تو یہ کام بھی تو ہم کرتے ہیں آپ ہم کو فقط تانا ہی دیتے ہمارے اچھے کام تو آپ کو نظر نہیں آتے اس طرح انہوں نے جواب دیا تو اس پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی کہ مساجد جو اللہ تبارک و تعالی کے گھر ہیں ان کی خدمت کرنا اور ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ان کی تعمیرات کرنا یہ سب مسلمانوں کے کام ہیں کافروں کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں نہ ہی ان کے یہ کام ہیں اور نہ ہی ان میں سے ان کو کوئی آخرت میں حصہ ملے گا ازر ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَا كَانَ أَن کا مَسَاجِدَ مشرقی ناجی بل أَنفُسِهِمْ دینا ترجمہ کنز ایمان مشرقوں کو نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں خود اپنے کفر کی گواہی دے کر یعنی ایک طرف تو اپنے کفر کی گواہی دیتے ہیں کفر پر اڑے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کا انکار کرتے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کے بھیجے ہوئے نبی کا انکار کرتے ہیں ان کی باتوں کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے ہیں تو یہ تو اجتماعی زدین ہو گیا دو مختلف باتوں کا اجتماع کیسے ہو سکتا ہے چنانچہ پھر آگے شاید فرمایا جمع کنز ایمان ان کا تو سب کیا دھرا اکارت ہے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے کہ یہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ ہم تو حرم کی خدمت کرتے ہیں کعبے کی تعمیر کرتے ہیں حاجیوں کی جو وہ خدمت کرتے ہیں یہ بظاہر ان کو نیک امان لگتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی اجر ان کے لیے نہیں سب ان کا عکارت گیا پھر آگے ارشاد فرمایا سرحد کے ساتھ مسلمانوں کے لیے ان مساجد اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ و وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَاسَا أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ترجمہ کمزل ایمان اللہ کے مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں درتے تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی شان کو بیان کیا اور اس بات کا بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنا مساجد کی تعمیر کرنا ان کی آباد کرنا آبادکاری ہر طرح سے ہو سکتی ہے مسجد کو تعمیر کرنا بھی مسجد کی آباد کاری میں ہے اسی طرح مسجد کی صفائی کرنا اس کی صفائی ستھرے کا خیال رکھنا یہ بھی اس کی آباد ہے مسجد کے اندر باجماعت نماز ادا کرنا علم دین کے لیے مساجد کے اندر حاضر ہونا سنتوں بھرے بیانات سننے کے لیے بیانات کرنے کے لیے حاضر ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہونا یہ سب باتیں مساجد کی آباد کاری کے اندر شامل ہیں تو مسلمانوں کی شان یہاں پر بیان کی گئی کچھ آیات کریمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غزبے کے موقع پر جب کچھ مسلمانوں کو جہاد میں جانے میں سستی محسوس ہوئی جانے سے جی کترانا شروع کیا بعض منافقین بھی اس کے اندر شامل تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں چند آیات نازل فرمائی اور اس کے زمن میں ایک اور آیت کریمہ جو نازل کی گئی جس میں بالخصوص حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا اور اس تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جس میں کے اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا قرب خاص نصیب ہوا اور وہ ایسا قرب خاص نصیب ہوا کہ جس پر بڑے بڑے صاحب کرام رشک کیا کرتے تھے اسی کے ضمن میں کرام نے حضرت سجیدہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں کا قول مبارک لکھا ہے کہ وہ رشک کیا کرتے تھے کہ کاش میری ساری زندگی کی نیکیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نیکی کے طور پر ہو جاتی کون سی دو مواقع کا ذکر کیا ایک تو صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ نیکی کہ جب ان کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے رات غار سور میں قرب خاص نصیب ہوا اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے یوں قرآن مجید فرقان خمین میں بیان فرمایا إلا تناصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغور إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينة عليه وأيده بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ترجمه كنز الإيمان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 اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھی اور کافروں کی بات نیچے ڈالی تو اس آیت کریمہ کے اندر جو یہ بیان کیا گیا کہ وہ دو تھے تو وہ ایک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم اور دوسرے صدیق اکبر عد اللہ تعالی عنہ تھے اور یہ وہ تاریخی واقعہ ہے کی جس کی تفصیلات آپ نے بکثرت سنی ہوگی ہجرت مدینہ کا جو مشہور واقعہ ہے اور اس رات جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدنا صدیق اکبر عد اللہ تعالیٰ انہوں کو قرب خاص ملا غار سور کا واقعہ وہاں پر کفار کے آنے کا واقعہ تو یہ سب تاریخی واقعات مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر بیان فرمائے ہیں دسویں پارے کے آخری جو چند رکو ہیں اس میں اللہ تبارک وطالۂ فرماتا ہے رسول عزیز الحکیم ترجمۂ کنز المان اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں بلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ و رسول کا حکم مانے پھر شاد فرمایا کہ یہ ہیں جن پر انقریب اللہ رحم کرے گا بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کی نے مردوں اور مسلمان عورتوں کی ایک شان کو بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور ان کی شان کیا ہے کہ وہ اچھی بات کا حکم دیتے ہیں اور بری بات سے منع کرتے ہیں دیگر مقامات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محبوب کی فضیلت کو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے حوالے سے بیان فرمایا ہے اور یہ ایک بنیادی بات ہے کہ جب کسی معاشرے میں نیکی کی دعوت دی جائے گی اور برائی سے منع کیا جائے گا تو وہ معاشرہ برائیوں سے پاک ہوگا اور اچھائیاں اس معاشرے کے اندر مزید بڑھتی چلے جائیں گے اور یہ بنیادی کام اگر کسی معاشرے میں کسی طبقے کے اندر چھوڑ دیا جائے تو پھر آہستہ آہستہ وہ پورا معاشرہ وہ پورا طبقہ بمراہی میں مبتلا ہو جائے گا اور پھر برائیوں کی آماج گاہ بنتا, بنتا چلا جائے گا تو مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ تبارک وطالعہ ہمیں بھی اس عظیم کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یاد رکھیے کہ بعض صورتوں میں نیکی کی دعوت دینا واجب بھی ہو جاتا ہے لازم بھی ہو جاتا ہے کہ جب کچھ گناہ کر رہا ہو اور اس کو دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے اس کو ذن ہے کہ میں اس کو منع کروں گا تو اس برائی سے اس گناہ سے باز آ جائے گا تو ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو نیکی کی دعوت دے برائی سے منع کرے اگر اب منع نہیں کرے گا تو وہ بھی گناہگار ہوگا اور بعض صورتوں کے اندر جب ایسی صورت نہ ہو تو نیکی کی دعوت دینا مستحب ہوتا ہے کہ کرے گا تو سوا ملے گا نہ کرے گا تو گناہ نہیں ہے البتہ نکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا یہ دین اسلام کے ایک بنیادی اصولوں میں سے ایک بنیادی فرائض میں سے ہے اور اس کام کو بحثن و خوبی سر انجام دینے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے کہ جس کا مدر مقصد ہی یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے لیکن کی دعوت دینی ہے ظاہر جبھی اصلاح ہوگی برائی سے منع کرنا ہے جب ہی اصلاح ہوگی تو اس مدر مقصد کے اصول کے لیے آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجیے انشاءاللہ عزوجل جو مومنوں کی یہاں پر شان بیان کی گئی اور جو آپس میں ایک رفاقت اور مسحبت کا حق بیان کیا گیا اور یہ بات بیان کی گئی کہ یہ رفیق ہیں ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں ان کی ایک فضیلت کو بیان کیا گیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس فضیلت کو پانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے میرے پیاروں میٹھے اسلام بھائی انشاءاللہ کل جو گیارہویں پارے سے تراویح کے اندر تلاوت کی ابتدا کی جائے گی انشاءاللہ شاء پارہ پارا مکمل اور بارہویں کا پہلا پاؤ وہ انشاءاللہ شاء اس کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کیا جائے گا اللہ کا بارک جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت سے معاف فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ اب سے کچھ ہی دیر میں شیخ طریقت امیر علیہ برکاتہم علیہ کا مدنی مذاکرہ ہوگا مدنی مذاکرے میں بھی شامل رہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی دعوت دینے اور برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بھی جاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد